الحمد للہ وقف وسلات وسلام ولا سید وقات وخاتم امبیا محمد المصطفی وصحاب وصطف أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجلبها اللطق الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا بطيرا اواجه ربي الاعلى ولا يرضى صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا علیہ تسلیم شوق و یا سیدی یا رسول یا سیدی یا حبیب اللہ یا السلام علیکی وعلى آلك واصحابك يا سيد يا محمد رسول الله الحمد لله درود ختم له التحيه والصلاه والسلام القادر المطلق جل جلاله امنا والله عز وجل سبحان الله دعو فریاد صدقہ مدنی محبوب خدا انبیاء الہی مالک تعالی علیہ وآلہ وسلم زلف و شرف بات وحم وا صدقہ ماہی مبارک اسنو خصوصی مناسبت افزل کی اکبر آپ تو اسی سلسلے موضوعات فقیر آغاز کرنا اندر فقیر دے پیش نظر ہوئے گا دعا کرو اللہ لاچیر سمجھانے دی اور جنابوں نے سمجھنے دی توفیق نصیب فرماوے دوستو میں قبل اس دے کے آپ فضائر منا کر اور وہ او کئی جیت پھیلے ہوئے ہیں جی ہاتھ پھیلے ہوئے آپ سرکار دے اتراضات ایک الگ شوب ہے قبل اس دے کہ میں اس دی طرف متوجی ہوا اعتراضات دے جوابات یا پھر آپ دے فضائل و مناقب دے دی بیان کی میں صحابہ اکرام دے دے جناب بنیادی موٹا یقیدہ جن دو دو یاد رکھنا اور اس بات میں فضائل کی طرف اور اج کے اندر میں جنابت دی موجن کر کے گل دس دینا کہ گل بکھ رہے نہ دی بارگاہ کی اکبر آپ دی قدر کتنا اس پہلو میں سردی بھی ڈھیر ساری ہے اللہ تعالیٰ ترجیگی بھی نصیب فرما سنجیدہ ہو کے بیٹھو گے بھائی تو میں جراب ادھر بکی میری باضی رکھی قرآن مجید کی روشنی یعنی اللہ دی نگاہ در کیا سی پورا عنمان ہے موضوع ہے کئی پتا لگے گا یار گا اس بندے دی قدر سمجھ آئی سے کتنا ئیوئی مات نے بندے دل چ بڑی قدر بڑا ہیام کر بنیادی طور پر دور بی لوا گا کرسو پا کے قدر کر دے سر ایک روایت بیان کرا اللہ تعالی مارک آدمی قدر ان شاء اللہ رجیو اسلام لیا <سلام> خدمت نبی علیہ رات علی <سؤال> وسیع موضوعات نہیں, یا نہیں آپ اج دراب ایک دے در دو گلا سمجھ کے کی موٹی جی گل بس صرف اس گل سامنے رکھنا ہے <سؤال> بندے اللہ دی کر کہ سرکار اللہ خی لالا رب نبی جی اپنے خواب دی تعبیر پوچھنی ہوں تو سدیقی اکبر سننا سامنے اپنے خواب رکھ دینا یار صدیق دس رہی تعبیر کیا ہے سمجھ آئیے یہ نہیں اور, اور, کی اور ایسا بھی ہوا تبھی سنیا کو موٹیائی گلا سب پہلی گل سب پہلی بات یہ کراساب یاد رکھو حضور دسابی اس حالت دنیا تو بس, بس, بس, بس, بس تبکید نہیں ہو سکتی اتراج نہیں پکا لو سی سامنے کوئی گلسی ویسی آ رہی ہے جی تشلیش ا دماغ خراب ہو لو گے روک لو بالکل بالکل روک جاؤ زبانہ بند کر لو خاموش ہو جاؤ بس دب صحابی تے بس یہ گل زین رکھو تنقید نہیں بس یہ گل پکی ٹکی میں جنا مرضی پھیلاواں پھیلا اینو گل یہ گل زین رکھو کہ گل صحابی آئی خبردار سنت و جماعت کا ہے اتے جا کے ادب کی جا ذکر کرنا عزت تاریف نہ ان کا ایڈا ہیا ہے انہوں کی سلاح ایڈی قدر ہے کہ اتے جا کے بس زبانہ بند جی لب کھولنا تو انہوں کی تاریخ کھولنا ہے بارے بھی مارو دا سنت بالکل کوئی تعلق نہیں بڑلو. بہت وڈے کو کے بھی عقیدہ ہے کی قیدی واسطے کوئی بنیاد نہیں ہوں خام خاص زور زور دماغ پہ میں جناب بندہ, بندہ کسی یار کی نظریہ بہت یا پھر تنقید ہے اندر عمل اچھا نہیں ان عمل اچھا ابی اندر کیدہ بحڑا ان ہو سکتا بالکل دو ٹوک کتا بحڑا نہیں جی عمل ماڑا ہوا بھی زبان نہیں کھول ایک گل کرتا لطل فرما وکلم نو جو بھی کیتے انہ اگر انہوں نے کو ہو جائے سڈا حکم چڈیا نا تو میں رب پہ فرمانا میں سارے جنت کا وعدہ کر لے دادا کرو انہ پاک دی قدر کیا ہے اے بھی سامنے میں قرآن پہلے بھی آیت شریف, ہو جو ایک آیت شریف چوتھے دی اللہ نے اس آیت شریف کل زیب چ رکھنا اسریف جدو میدان نے عہد میں کرامو میںفسیلی واقعی وی جانا چاہتا بالکل وقت تھوڑا ہے قدم اکڑ اللہ تالا نے شکوہ شکوا شکوہ کر کے اس آئےت ایک خصوصیت ہے کہ جمی حروف کے یا تک سارے سارے پتہ رب نے شکوہ کر کے گل کتنے مکائی شکو کر کے نا گل مکائی کتنی ہے بولو نہ اللہ ہو کمر کبھی جدو رب سونے انہوں نے شکوا کر لیا نا کر کے سنو بے اللہ تعالیٰ فرماند ولقدو <حَلِيمًا> رب سونے نال ستوا فرما کے گل کی مکائی اللہ فرماندہ سڈے پیارے سن کول کو کسی تھان بظاہر سستی معاملہ ہویا ہے سا جی ان گل بات کرنی سی کر لیے خبردار کھولیا جی والا معاف بھی گج کیا ہے مولا سفارش پہ فرما ہے اللہ العالمین نوی نی شفارش پہ کر دائے دربار محمد مستفاد آئے شفارج خود خدا اللہ بتر جاندہ جبل کی حیثیت دائیں خیر خری فرمایا فبيمه ورحمه من الله لئن سالهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم ما شاورهم في الامر فاذا علمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين بلونا سبحان اللہ سجنا ادھر ویخنا سوجو لال میری گل نو سنیا جے ہر میدان وہ میرے بل ویکو میرے بل ویخو میدان قدم بڑے میرے نبی علیہ علی نے کچھ سلامگی ہوئی رب نے شکوہ فرما کے شکوہ فرما کے فرمایا سا معاف کر دیتا ہے دے سونے تھی آدیاں پیار آیا نظر یہاں ترنا ہٹا بھی انہوں کو رکھی واہ فوان تھی معاف کر دے معاف کر دے ہے تاف کر دے بخش سد مل بسا فر ہوم فرلا مور نہ ہٹا ویا جے ان کو مشورے ضرور لیند رہے جرور لیند جے انہ کل مشورے ضرور لئی اللہ مجد نے دے بارے با قرآن دے اندر اتار چڑیا فرمایا وَكُلَّا اللَّهُ اسا سارے جنت واضح فرمایا اصا سارا سارا دن جنت دادا فرما لیا ہے سجنا یہ درویخ تا کر کے میرے آخ نام دار بدری سار نے فرمایا اللہ اللہ اللہ لا میرے تو بعد میرے, میرے اعتراض دا نشانہ نہ اپنایا جے انہاں دے بارے زبان نہ کھولیا جے فرمایا نال بغض کرے گا او میرے نال بغض نہ کرتا ہے او اونا نال پیار کرے گا ہاں وہ میرے نال پیار پہ زیار رسول اللہ اگر کل خطا ہوتی ہونا ہوا ملتا ہے گنا ویک میں ہیام کردیا پھر بھی عزت فرما چھوڑے سجنا ہے پہلا کیا بیان کیتا ہے کہ تنقید صحابان تے احتراج نہیں ہو سکتا بارے زبان جدونی نہیں کھول نہیں تاریف کھولنی اتراج ری کھولنے پہلی بات یہ بی. ہے ذرا جاگیا جی سونک نے ذرا جا, جا, جا کے, جا جا کے میری جا بات نو سننا ذرا پیار رل بولو سبحان اللہ ای ٹھنڈے نیدر آئے ہو سکتی ہے ذہن چ بٹھا لیا جی یہاں ذہن تو ہٹ نہ دیا جی دماغ پرے نہ ہون دیا جی اور سجنا دو جی گل یہ ہے حق معیار نے میں حق نے سڈے واسطے نمونا نے تکو کہ دلیل کیا ہے میں دلیل اللہ کے قرآن پیش کر چھوڑ ہوں اللہ بلالمی جلام کریم فرما دے فائن امن بیمار تم مولا ہی فقدہ ہے فائن آمن تسا اگر ایمالیاں اگر ایمالیاں بے مسلم آمل تم صحابہ ت ایمان واگو نمون بنایا جیانے سامنے رکھا جی انہوں نے نمونا بنایا جی فرمایا فکت دو کدی رام میں رلو گے نہیں حقیقت پا جایت تک پہنچ جاؤ گے توجہ ہے نتیجے تک کے جانا ہے توجہ جو بولیا جے سبحان اللہ مولا تالا فرما ہے صحابہ ایک کرام نمونا بنا لیا جے جو اقیدا رکھے آجے جو عمل و نادا کا اسا اپنا وے سوال فائدہ سوال فائدہ سوال فائدہ عقیدہ پرانے پر رہی گل عمل دی توجہ رہی گل عمل دی معصوم تے نہیں توری توجہ صحابہ معصوم تھے نہیں کو گناہ ہو سکتا ہے صحابہ معصوم نہیں کو گناہ ہو سکتا ہے پھر سنو کیا جا آخا بھی دا رکھنا ہے جیوا دسا بھی امل او پورا ہے ہدایت پا گے؟ سوال ہے, سوال ہے،, سوال ہے عقید دا خراب نہیں ہو سکتا جی گل گناہ ہو عمل مطلب کرے اگر انہوں کول گنا ہوئے تو کربردار یہ نہیں سوچنا میں دس رہا وا عقیدے تربی نمونا نے عمل دے در بھی امل بھی رمونا نے امل کیمونا نے کی کیسا بھی کرا جے جو نہیںبی یار نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی میں گل نو تھوڑا جہ کھولنا وا ذرا جا کے بولو نہ سبحان اللہ سجنا ادھر ویخو اگر ان کو اکا دکا گنا ہوا دکھا گنا ہو نہیں لکھیا رب نے ماف کر چڈیا پر ہوا تاکہ دنیا نا لگ جل گناہ ہو جاوے پھر رب نا منانا ہے اللہ نو کی راضی کرنا رب نو کی راضی کرنا ہے یہ تو ہزور گا،, گا نتیجہ نکلیا امل امل بھی گنا ہاں گناہ ہو جائے پھر اج کربر بناویا جے جی نبی دارہ نے ربرو بنایا س گناہ ہویا گنا ہو کوئی ہے پیا کو ہے پیا کو حضرت کاب ابن مالک ورگے پنج دن ہی رہے کو حضرت مائز ورگے جنا کو گناہ زنا ہویا حضور دے دربار دن آئے جن دیر تک سزا نہیں پائی این دیر تک چین نہیں آیا میں گناہ کر کے اپنے رب فرمانی کر بیٹھا پاک کرو پتھر پرزے پرزے ہو میں مینو گوارا ہے پر میرا رب تے میرے ہونا چاہے تو جو نہیں فرمائی ن ذرا جاؤ خرل بولو نا سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے کہ کوئی نظر پیارو نہ یعنی صحاب رام نمونا کچھ جرم ہوئے صحاب رام دن اگر کسے صحابی کو جرم ہو جائے کسی صحابی کو گنا ہوا ہے رب, رو من اے رب رو من اے اللہ نو منایا ہے منایا ہے حلنا تیر جنگے تبوکے رائے گئے سن رب نے داقع بان کرجنا تعلق پتا ہے رب کن لفظ ہے اللہ تعالیٰ فرما ہے جیوت سامنے نظر آ جانا پتا لگی اللہ اللہ کا رسول ناراض ہو جائے ہو گئی روٹیا پتھر بن گئے پانی کے گٹتے زہر بن گئے ورمایا وہ جدو تڈے کو گنا ہو چین اطمینان سوکھا رہے تو بے چین ہوا جی وہ جی ہزور دار سن جاسے معافی ایلان ہوا بھی معافی کا ایلان کر چھوڑ لائے اور میری گل سمجھ آئی ایک کوئی نہ کہ ہزور دار میں یار نے حضور دے دار کیا نے حضور دے دار نکی نے نے اندر گناہ گاہ ہوا پھر بھی معیار نہیں مطلب ہے ہوئے تے جو گنا ہوا ویک رہا جی یہ معیار دو کیتے دیا گلان سامنے آئی پہلی گل قرآن حدیث و حدیث کے باجے دلائل دارے زبان نہیں کھولی جا سکتی او دے بارے تنفید اے دلو سنت طریقہ جائے کرنا پاس صحابہ ہو گھٹیا نہیں ہو سکدا حق والا ہی ہوئے گا ادھر ویکو میں ایک روایت پڑھنا ایک روایت پڑھنا ماں اس روایت دین در خاصیت ہے تو جو یہ روایت پڑھا لگیا ماں اس دین در خاصیت ہے اندہ تعلق میری پشلی گل دین آلوی ہے اگلی گل دین آلوی ہے تو جو ہے جو رضا اخر بولونا سبحان اللہ وہ سجنا در ویخنا میرے آخ نام دار مدری فرمایا میرے یار تاریا مو نے میرے یار تاریا نے فرمایا پبھی آئیے تم احت تم جیچے ٹر پو گے ادا ارفا جاؤ گے ہدیارا ہدایتارا سجنا ادر ویخ ادر ویخ جدو قوم کے اندر ایمان ہو تو تارے ہزور یار ہوں رہا لب ہزور تے محمد کا راہ لب ہے محمد پاک دا رہا لب ج میں جذبات لکھی تھی گا زہری بات بارا بارا بارا اندر دو شوق ہونے, ہونے نے روپیہ پیسہ یا غیر محرم دلال تعلقات بس اس کو کی ہونا ہے پر جنا صحابہ ہے کرام دیا زندگی آلو سامنے رکھنا ہے دی جلوے جلوے نام نامدار مدنی تاجدار نے فرمایا حضور توجہ حضور پاک نے فرمایا میرے یار تاریا واگوں نے یہ پیچھے ٹرو گے ہدایت پا گے اشارہ ملیا صحابہ پا تارے نے پھر چن کون ہویا تو جو ہے جراضا کر سبحان اللہ چن میں چنا Shunai Tare Litar Karate چڑ پر سان سجنا باج ہیں رہی کچھ تیرا ہوں جس دے پیچھے وہ اس جنم گوایا بہویا believe it could pay it سجنوں چلے بولو نا سبحان پر اچھا جی تاریاں ہیں کوئی تارے نیڑے نے کوئی تارے دور نے کوئی نیڑے نے کوئی دور نے, کوئی دور نے اے چالنے کوئی آئے کو کوئی اوتھے آئے, آئے, آئے پر تارا ہے وہ جہاں چن دا ریتا ہے چند جیت ہوا ہوئے گا جارا ہے جن ہے علامت ویخ وہ کہڑا تارا ہے جہاں اس چند دال اس تارے ننیا ابو بکر نال یاد کر دی جہاں کار وجو نہیں فرمائی نے ذرا ذاخران بولو نا سبحان اللہ ادھر میں سجنوں آؤ ہوں میں تصویر ادھر بولونا سبال اللہ دو روایت پڑا گا ایک روایت بخاری شریف دی دوسری ابو دبو شریف دی پڑھا گا سجنا ادھر دنیا جان دی ہے رب کینات بنائیے کینات دا سہارا محمد مستفا نو بنا چڑیا ہے مراؤ میرا نبی جاندہ امت دا سہارا کنو بنا کے گیا ہے بخاری شریف دی روایت میرے نبی علیہ اسلام تو اسلام وسال دے ایام چو وصال دے قریب ایام نے علالت ہے بیماری جان, جان بی انہیں آپ کو گل پوچھیے یا کوئی شے می حضور نے فرمایا کچھ دنوں مل جاوے گی یا تیرو تیرے سوال دا جواب مل جاوے گا ادھر جان ہیں لہری آل میں آخری الجالا میں آوا تلاقات نہ ہوئے انہیں آم نے دنیا تو اشارہ کیتا ہے ارض کر دیئے تو ہاں رہے میں کدے بوئے کھل جا کے سوال کر فرمایا وہ بیبو کے ملاقات نہ ہو جا ابو بکر کے کول ڈر جا تیری لوڑ پوری کر دے گا نبی نبی جد میرے نبی نے دسیا دنیا والے میں دنیا تیاری امت رو چھوڑ کے نہیں جا رہا امت دے واسطے وارس ابو بکر سدیپ نو بنا کے جا رہا ہوں پتا لگیا جا ابو بکر صدیق بکروارس راہ نے امت دا دن خطرہ ہے بندے دا پتر نہیں ہے ابو بکر سے ہے ہے جنوج خود سہارا مدنی تاجدار بنا گیا ہے اس دے اندر بھی بڑی مزہ پر میں دوسری دوائیت دوائیت دوائیت ہوئے عبود عبود دو روایت دوسری روایت پڑھنا وا تجوی رضا بولو نا سبحان جاوا فرما ابو دبو شریف کی روایت حضور پاک سرکار دی دیبیت شریف علیل سی سا کول بیٹھا میرے نبی نے فرمایا او یارا میرے یار انتظار ہو گے۔ سڈا نبی آئے گا سرو جماعت کروا میری طبیعت دلیل ہے، میں نہیں سکتا دے جماعت, جماعت کروا لئے صحابی, صحابی نے نظر ماری ہے صدیق اکبر تے نظر نہیں پی صدیق نظر نہیں آئے موجود ہی نہیں سن نظر نہیں آئے خیر بعد نظر نہ دل اجفالا جماعت کرواو فاروق کے آدم نے سمجھا گھرو آ رہے ہزور اٹھ کے آ رہے لگتا حضور نے انہوں میرا نام لیا ہوئے گا میرا نام مینو اشارہ کر رہے ہیں کہ جماعت کروا جماعت کرے گی طریقہ کار تکبیر تو پہلے سفا کرائیاں کرائیا جی آپ سرکار جیسے سفا سیری کروا رہے سن آپ آب دی آواز بڑی اچھی سی اچی آواز میرے مدری تاجدار باز پہ سابا برماند نے ایسا اس حالکھا مدری تاجدار پہلے نہیں سر آئے کروان واسطے فرمایا میری طبیعت دلیل میری طبیعت دلیل جماعت بڑا سخت حکم ہے مولا دا پر سجنا ادروے طبیعت دی علالت دی وجہ میرا نبی حضرت تشریف لے ائے اپ نے فرمایا جماعت کروا لو پر جدو فاروق اعظم مصلی تے ائے نے صحابہ فرماو دین اسا حضور نو اس حال وچ دیکھیا اے حضور تشریف لے ائے اپ جی دی جڑی شریف سی زمین دنال لگ سی میرا نبی تیزی نال مسجد داخل ہوئے نے چلان نے لال تین مارا فرمایا لا لا لا فرمایا نہیں نہیں نہیں فرمایا ایج نہیں ہوئے گا کہ مسلح میں محمد نہ ہو ابو بکر دے ہو کوئی کھڑا ہو جائے قدر کتنا ہے حضور نے ابو صحیح روایت ہوائی گل نہیں آپ نے فرمایا مسلا میں ہو ابو پکر دے دیا کوئی کھڑا ہو جاوے میرے نبی نا کار گزرا ہے لالت دے باوجود میرا نبی تیزی نال اٹھ کے آیا سدیق خلاف کا حکم ہے وہ تھے جماعت دے حکم نال بھی ڈانڈا محمد جماعت کا حکم الالت بنا تھے گھر بیٹھ سکتا ہے پر میرے مسلے تھے صدیق نے ہو دیا کوئی ہو رو محمد گوارا نہیں کر سکتا تو جو ہے سجنو جلل بولو نو سبحان اللہ دو ادو روایت ایک روایت سنا نا و مجموع زمایت شریف اندلہ اندلہ تعلق ہے اللہ دی قدر سجنا در دربار لگے آپ دربار دے اندر جی لا ہے انسانی سورت نے جو جو لباس پایا ہوا مدری تاجدار نے ویک آپ نے فرمایا خیر وے اج نانی مخلوق کس حال دے ہاتھ بن کے ارد کی لال جناب دا غلام سدی کے اکبر ہر شے جناب کے دربار پیش کی دیوار تے ہاتھ مارے کہ کوئی سوئی ہوئے آج محمد پاک نے فرمایا لیاؤ ما لوڑے یہ نہ کہ کوئی سوئی بھی رہ جاوے اے بٹن نے سدیق نے مولیا بھی نہیں پہن بھی تو گزارا کنڈے لائے نے بٹن بھی درام دی بارگاہ دے در پیش کیتے نے اللہ سی نے پسند آئی ہے مولا دالا نے آسمانی مخلوسے ارسا نے یار یار صدیق دی سنت ادا کرو رب نے ظاہری وجود دے گی توجہ کراو گل آپ پاس گل میں مکان نہیں لگا مجھے پتا اماما اختلاف کیا ہے چھوٹی جی گل کراختلاف کیا ہے شیخ اوپر نے لکھے آئے رمایہ ادھر ادھر رحمی دماغ خراب نہ کریں در حقیقت راج اکو ہی ہے رب درادہ سی سڈے یار دی ہر ادا قیامت تک زندہ رہ جے رفا دہن کیا ہے چھڑے آئے ایک امام دا مذہب چلے رفے دہن کر رہے ہیں یار ادا اتنا پیوتی ہے چڈیا ہے ایک امام نے مخلد دو پہ کر دینے چھاڑ کے نماز پہ پڑ دینے یار دیو او ادا پہ ہی ہوتی ہے امام جرا اختلاف ہوا ہے اظہار چار امامف سورتر دی ہو گیا خیر سونے اور او جملہ بولنا یہ بتا لگے گا قدر کتنا ہے اس بابے دی رب دربار در جبری لرد کردے میں مولا لے کے آیا رب نے فرمایا ہے صدیق نے سارا مال اکٹھا کر کے جناب نے دربار چ پیش کیا ہے دیتا ہے میں دوبارہ کر دینا جملہ بول دینا ادھر جبری لایا تعالی طرف پگام لے کے سات دلان دانا رب قدردانی دا اظہار پہ کر دیکھ کو اکبر نے سنے اکھاں چاسو آ کے کھڑے ہو گئے تین بار رب تاری ربول رب راضی ربول رب تھی ربول ان شاء اللہ لا جی اگلے موضوعات